بسم الله الرحمن الرحيم نستعين وصلى الله لنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بحسان إلى المدين وبرك قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين استبدون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعا هو العبادة رواه الترمزي تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین واحد لا شریک کے لئے و زیبہ جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعت مقدسہ پر محترم سامعین عزیز مار بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میور خیرین ایک مشہور ربایت کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے یہ بخاری کی مشہور روایت ہے دین کی سمجھ میں ایک اہم سمجھ دعا ہے دعا جب عبادت ہے لہذا اس کی سمجھ حاصل کرنا اس کے احکام اس کے مسائل اس کے طور طریقے ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے یہاں ہمارے سامنے دستور عبدالرزاق بن بدر المحسن حفیظ اللہ کا ایک رسالہ فکا ہے جو دعا سے متعلق چند احکامات کے پر مشتمل ہے انتہائی اہم رسالہ اور اسی کے مشتملات کے پر یہاں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے اسی کے ذمہ میں پیش کر رہے ہیں دعا کے تعلق سے سمجھ حاصل کرنا مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ ہماری زندگی میں جتنا دعا کا عمل دخل ہے شاید ہی کسی اور عبادت کا ہو ہم سوتے ہیں تو دعا ہے جاگتے ہیں دعا ہے کھانے سے پہلے دعا ہے کھانے کے بعد دعائے پانی پینے کے لیے دعا پانی پینے کے بعد کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا باہر نکلنے کی دعا مسجد میں داخل ہونے باہر نکلنے یہاں تک کہ قدائے حاجت کے لیے بھی دعائیں زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو دعا نہ سکھائی گئی ہو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کے محتاج ہیں بغیر اللہ کی رہنمائی بغیر اللہ کی توفیق کے ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں دو پڑھ رہے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ گھر کو سلامتی والا گھر بنا ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا گھر سلامتی والا ہے ہی نہیں وہ باہر کی دنیا سے تھکے ہوئے آتے ہیں گھر میں آنے کے بعد ذہنی طور سے انہیں اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے گھر کے مسائل گھر کے اختلافات گھر کی ذمہ داریاں یہ انسان کو گھر میں آنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دیتے آپ سفر کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہ سفر وکابت وسوء المنقلف فی المال والاہل والد. کیوں یہ سب جملے دعا کے اندر شامل کیے گئے سفر کی تھکان برے منظر سفر کی تھکان تو ہر کسی کے پر لاحق ہوتی ہے برا منظر دوران سفر آپ نے حادثات کو دیکھ لیا ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا وہ چیز آپ کے ذہن و دماغ کے پر سوار ہو جاتی ہے آپ کے پورے مزاج کو پوری کیفیت کو تبدیل کر دیتی ہے پورا سفر کا مزہ آپ کے لیے کرکرا ہو گیا بے مزہ ہو گیا وسو علمقلب فلمال اور اپنے گھر میں برے طریقے سے لوٹنا یعنی لوٹنے کے بعد کوئی برائی نہ ہو کبھی انسان اپنے گھر کو بند کر کے یا کسی کے حوالے کر کے چلا گیا آنے کے بعد اسے پتا لگتا ہے کہ گھر میں کچھ حادثات کچھ ایسے واقعات کچھ ایسی باتیں پیش ہو گئی کہ آنے کے بعد وہ ذہنی طور سے تو سفر میں تھکا ہوا تھا گھر آنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ہے بلکہ اس کے تھکن کو مزید دو چند کر دیتی چیزیں دعا کے پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا احساس ہوگا قرآن مجید نے اسی حقیقت کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا سر فاطر کے اندر اللہ فرماتا ہے یا الناس انتم الفقراء الحمید لوگ تم سب اللہ کے مت ہو اللہ نے ہم کو فقیر کہا بھکاری مسکین نہیں کہا مسکین اور فقیر کے درمیان فرق ہوتا ہے مسکین کون ہوتا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی ہے لیکن اتنا نہیں جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے اور فقیر وہ ہوتا ہے جو مکمل طریقے سے کنگال ہو کچھ نہیں اس کے پاس تو اللہ نے ہم کو فقیر کہا یعنی ہم مکمل طریقے سے اللہ کے محتاج زندگی کے ہر عمل کے لیے اللہ کے محتاج اگر وہ خوشیاں نہ دے تو ہماری زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی اگر وہ صحت نہ دے تو ہم چاہ کر بھی کوشش کر کے بھی صحت حاصل نہیں کر سکتے اگر وہ دولت نہ دینا چاہے تو چاہ کر بھی دولت نہیں مل سکتی یہ سب دعا کی برکت سے ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے تو یہ چند حقائق ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم دعا کے کتنے محتاج ہیں دعا کی کتنی ضرورت ہے ہماری زندگی کے اندر اسی اعتبار سے یہ جو رسالہ آپ کے سامنے فقہ دعا دعا کے بارے میں سمجھ اس کے تعلق سے چند اہم باتیں جو اس کے احکام اور مسائل کے پر مشتمل ہے یہ مکمل طور سے دعا کے متعلق احکام و مسائل کے پر مشتمل نہیں ہے یہ رسالہ صرف ہمیں دعا کی اہمیت اس کی فقہ اس کی سمجھ کو بتاتا ہے تاکہ ہم دعا کے تعلق سے فکر بند ہو اس کی صحیح سمجھ حاصل کرے اور اللہ ہماری دعا کے اندر ویسا اثر رکھے یہاں یہ لکھتے ہیں کہ جب دعا عبادت ہے تو دعا کی فکر دعا کی سمجھ کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اللہ تبارک مطالعہ نے خود اشار فرمایا وکال ربنی استدیب لکم یہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے مجھ سے دعائیں مانگو اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو آگے چل کر چند اہم باتیں یہ بھی آئے گی کہ انسان اور اللہ تبار و تعالی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے کہ انسان سے مانگا جائے ناراض ہوتا ہے غصہ دکھاتا ہے جبکہ اللہ نہیں مانگنے پر ناراض ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے یہ اللہ کی پسند ہے اللہ کی چاہت ہے اس نے خود کہا میں تمہاری دعاؤں کو تمہاری مانگوں کو تمہاری مرادوں کو, کو، تمنا کو پورا کروں گا ان اللہ نے عبادت جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں یعنی دعا نہیں کرتے قرآن نے یہاں پر دعا کو عبادت کرا دیا جو میری عبادت سے استقبال کرتے ہیں جو میری عبادت سے منہ مو موڑتے ہیں یعنی وہ کام نہیں کرتے سید و خلون جہنم داخرین تو وہ زرعیل اور خار ہو کر جہنم داخل ہوں گے سوچیے کتنی سخت وعید ہے دعا کے نہ مانگنے پر کہ آپ اگر دعا کا اہتمام نہیں کرتے یہ ساری زندگی کے مشتملات کے پر ہے گھر میں داخل ہونے باہر نکل لے زندگی کے جس جس موڑ کے پر شریعت نے دعا سکھائی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے یاد کرنا چاہیے یاد نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے دعا یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یہاں بچوں کو مکتب سے مدرسے کی تعلیم سے ہی دعاؤں کو یاد کرنے, کرانے کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بچپنا ہے وہاں دعاؤں کے بارے میں سمجھ نہیں ہوتی ترجمہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہی چیز آگے جانے کے بعد جب بچہ شعور حاصل کر لیتا ہے ترجمہ کو پکڑتا ہے پڑھتا ہے تقاریر کو سنتا ہے دعا کے بارے میں خطابات دروس کو سنتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے کس موقع کے لیے کون سی دعا کیوں بتائی گئی تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگر ہم نے دعا کا اہتمام نہیں کیا تو قرآن مجید کا وعدہ ہے سید و خلون جہن کہ وہ ضرور ذلیل و خاروں کا جہنم میں داخل ہوں گے حضرت عمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ علسم عربی ایک ربایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ترمیزی مسرت احمد وغیرہ کا روایت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعا هو دعا ہی عبادت ہے دعا کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اس کو عبادت قرار دیا گیا دعا کے تعلق سے آگے مسائل آتے بھی جائیں گے باتیں ریپیٹ ہو اور بھی بہتر ہو تاکہ ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے ترمزی وغیرہ کی روایت میں دعا کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی دعا ہم نے جو مانگا وہ فوری طور پر قبول ہو گئی اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے جو دعا مانگی تھی وہی چیز فوری طور پر مل گئی ہوتا ہے ایسا اس کی بہت ساری مثالیں احتیاطی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول راستے بند ہو گئے ہیں یعنی تجارتیں ٹھپ پڑ گئی ہیں بارش نہیں ہے تو لوگوں کو پریشانیاں بہت ہیں آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں رحمت بارہ سے نوازے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے ممبر پر سے ہی اٹھایا اللہ سے دعا مانگی لوگ نماز جمعہ ادا کر کے جا رہے تھے تو کیچڑ میں جا رہے تھے اتنی بارش نازل ہو چکی تھی اگلے ہفتے تک بارش چلی دعا مانگی فوری طور کے پر دعا قبول ہو گئی جو مانگا تھا وہی ملا ایسی بہت ساری مثالیں حدیث گار بخاری کے بعد جس میں تین لوگ گار میں پھنس گئے تھے تینوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگی آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تینوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد جو مانگا تھا وہ عطا کیا جو پریشانی تھی فوری طور کے پر جگہ پر دور ہو گئی حضرت امام احمد بن حنبل رحیم اللہ جنہیں امام اہل سننا کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے امام انہیں خل کے قرآن کے معاملے میں انتہائی سخت سزائیں دی گئی قرآن ہمارا عقیدہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے قرآن کو اللہ نے اپنی شاعن شان تلاوت کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں یعنی وہ اللہ کی صفت ہے اور جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی اب یہاں ایک فتنہ پیدا کیا گیا کہ قرآن نوز باللہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام اللہ کی صفت نہیں حضرت امام احمد بن حم الرحیم اللہ اس موقف کے پر سختی کے ساتھ جمے رہے جبکہ بہت سارے علماء نے رخصت اختیار کی یعنی اپنی زبانوں کو بند کر لیا اس تعلق سے کچھ بولنا ہی نہیں چاہا تاکہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ ہمارے تعلق سے کسی بھی کی آزمائش یا سزا کا مسئلہ پیدا ہوگا حضرت امام احمد بن احمد رحم اللہ بالکل نہیں ڈرے ببا کے دہل صاف اعلان کیا القرآن کلام اللہ مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے جب ان کے پاس لوگ آتے مناسرہ کرنے کے لیے بحث کرنے کے لیے تو یہ صاف کہتے دیکھیے میرے پاس قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایک دلیل پیش کر دو میں ما مان لیتا ہوں کیا اس مسئلے کے پر اتنی بات کرنے کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں صرف ایک قرآن کی کوئی ایک آیت لا کر پیش کرو یا ایک حدیث میں ما مان لوں گا لیکن نہ قرآن کی کوئی آیت تھی نہ کوئی حدیث جو اس بات کے اوپر دلالت کرے باتی لو کی پر قرآن و حدیث کیسے دلالت کریں گے کوئی ثابت نہیں کر پایا سزائیں دی گئی انہیں دریا کے سفر میں پاپا جولا لے جایا جا رہا تھا کشتی میں ہاتھ پیر سارے کے سارے بیڑیوں سے جبڑے ہوئے تھے زنجیروں سے اسی حالت میں ان کے اظہار کا پاجامے کا ناڑا ٹوٹ گیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی پر مجھے ان ظالموں کے سامنے رسوانہ کرنا دعا مانگی دعا جیسے ہی مانگی فوری طور کے پر جو نالا ٹوٹا ہوا تھا جوڑ گیا جو دعا مانگی تھی فوری طور کے پر اسی شکلوں میں قبول ہو گئی تو دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے جو مانگا وہی مل گیا فوری طور پر جیسے ہی مانگا تھا مل گیا دعا کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو مانگا وہی ملے گا لیکن اس کے ظہور کا یعنی اس کے آنے کا وقت ابھی نہیں ہے بعد میں مثال کے طور پر ایک شخص نے اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے اولاد دے دعا قبول ہو گئی ہے دعا اگر تمام شرائط کے مطابق مانگے جائے طبیعت نہیں ہوتی دعا قبول ہوتی ہے ظہر کا وقت تو اب اللہ کے نزدیک طے ہے اللہ بہتر جانتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور آپ کو فوری طور کے پر بچہ مل گیا نہیں اللہ نے ہو سکتا ہے پانچ سال بعد دس سال کے بعد بہت سارے لوگوں کو پندرہ بیس بیس سال کے بعد اولاد بھی تو ان کی دعا رد نہیں بھی تھی دعا قبول بھی لیکن ظہور کا وقت تو بعد میں تھا حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کابت اللہ کی تعمیر کے وقت تو ربلا وب فیم رسول بن اللہ ان لوگوں میں سے انہی کے درمیان سے ایک رسول کا مبوس کرنا کا بت اللہ کو تعمیر کیا تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا مانگی دعا قبول ہو گئی لیکن دعا کے ظہور کا اور اس کے اثر کا وقت تو کیا تھا تین ہزار سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا آپ کو مبوس کیا دعا رد نہیں بھی تھی دعا قبول ہو گئی تھی قبول ہونے کے بعد ظہور کا وقت تو تین ہزار سال کے بعد کا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو دعا ہم نے مانگی اللہ اس سے بہتر چیز دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں دعا قبول ہوتی ہے اور جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس سے بہتر چیز ہماری زندگی میں دیتا ہے اب یہ تو ہم نہیں جانتے نا ہم اپنے آپ کے پر غور کریں اپنے معاملات کے پر غور کریں تب احساس ہوگا کہ اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے اس کی نوازش کتنی زیادہ ہے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ دعا کون سا اثر لے کر آئی ہے یا اللہ دعا کو قبول کرنے کے بعد جو چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اتنی مصیبت اتنی پریشانیاں دور کر دیتا ہے دعا اگر قبول ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آئے گی اور آخری شکل یہ بنتی ہے کہ دعا ہم نے مانگی قبول ہو گئی فوری طور کے پر اس کا نتیجہ نہیں نکلا نہ بعد میں نکلا نہ زندگی کی مشکلات کم ہوئی نہ اس سے بہتر کوئی چیز ہم کو عطا کی گئی تو پھر آخری شکل یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا بندہ وہاں پر خواہش ظاہر کرے گا کاش میں نے اور دعائیں مانگی ہوتی تو اس کا زیادہ سے زیادہ ازر مجھے یہاں پر ملتا تو دعا کبھی بھی رائگا نہیں جاتی ہے یہ ذہن اپنا بنا کر رکھیے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں آرڈر نہیں دے رہے کہ اللہ جیسا کہ ہم ہوٹل کے پر چلے گئے کہیں اور چلے گئے آرڈر دیتے ہیں کہ چیز ہم کو چاہیے فور ہی طور کے پل کر پیش کیا جائے کچھ تاخیر ہوتی ہے تو ہم آبجیکشن لیتے ہیں نہیں ہم مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں مل جائے تو شکر ادا کیجیے نہیں ملے تو یہ بھی جان لیجیے کہ وہ چیز نہیں ملنا ہمارے لیے بہتر تھی اس لیے اللہ نے وہ چیز ہم کو عطا نہیں کی جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے اللہ اسے کیوں نہیں عطا کرے گا تو یہ دعا کے تعلق سے ابتدا میں میں نے چند اہم باتیں پہلے ہی بیان کر دی آگے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے ایک روایت انہوں نے نقل کیا جو کہ مستدرک حاکم کی ہے اللہ علبانی اللہ نے اس کو صحیح کرا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا دعا سب سے بہترین عبادت ہے دعا سب سے بہترین عبادت ہے اس لیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے اب جب دعا کو اتنی اہم عبادت کرا دیا گیا سب سے اچھی عبادت کرا دیا گیا اس کا اہتمام بھی اسی طرح ہونا چاہیے آگے اب صاحب دعا کے تعلق سے فضائل کو بیان کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ دعا کے تعلق سے شریعت اسلامیہ میں اتنی اہمیت ہے اسے سب سے بہترین عبادت کرا دیا گیا ہے تو پھر اس کے بارے میں فکر حاصل کرنا اس کی فضیلت کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اب یہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کی سب سے پہلی سوراخر سر فاتحہ ہے جو پوری کے پوری دعا ہے اور ہر روز فرض نمازوں کی سترہ رکعتوں کے اندر اسے دہرایا جاتا ہے اس ہی دعا کی اہمیت سرے فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اسے فرض نمازوں کی سترہ رکعتوں کے اندر فرض کرار دیا گیا اور اس کے علاوہ نفل و سنن کے اندر جو اس کا اہتمام ہوتا ہے وہ الگ ہے کوئی رکعت بغیر سر فاتحہ کے ادا نہیں ہوگی نہ کوئی نماز اللہ کے قبول ہوگی لا صلاح تعلیم اقراب فاتح تل کتاب جس نے سر فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں اتنا اہمیت دی گئی سر فاتحہ کو جو کہ دعا کے پر مشتمل ہے اس کے بعد قرآن مجید کا اختتام بھی سور ناز کے پر ہوتا ہے جو دعا ہے یعنی قرآن کا آغاز بھی دعا سے اس کا اختتام بھی دعا پر پڑھتے سرے نہ دعا مانگ رہے اللہ سے اللہ سے پناہ طلب کر رہے تو اب اتنی دعا ہے انتہابی دعا ہے کیوں؟ اس کے بہت بڑی وجہ ہے یہاں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا دشمن شیطان ہر موڑ کے پر ہمارے خلاف محاسرائی پر لگا ہوا ہے کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان ہمیں یوں ہی چھوڑ دے نہیں ہر موڑ کے پر ہمارے خلاف ایکشن میں ہے اس نے صاف کہا قرآن مجید میں اللہ نے فرماتا ہے کہ اس نے کہا آگے اور پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا جب شیطان ہماری زندگی میں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ لگا ہوا ہے تو ہمیں کتنی زیادہ سیفٹی کی ضرورت ہے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا جو جتنے اونچے پوسٹ چکے پر ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کی سیکورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کسی کو زیڈ زیڈ پلس یہ ساری سیکورٹی جو انتظام دنیا میں کیا گیا ہے یہ تو ان دشمنوں کے تعلق سے جو دکھائی دیتے ہیں یہاں تو ہمارا دشمن ہمیں نہیں دکھائی دیتا منہائی سلا کرو رہو وہ ہمیں اس جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے جب ہمارا دشمن اتنا زیادہ پاورفل ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب دیکھ ہی نہیں پا رہے تو نقصان کیسے پہنچائیں گے اور حمابہ تمہارے پیچھے لگا ہے، یہاں تک کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیلو فان الشیطان لا یقیل قیلولا کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولا نہیں کرتا دوپہر کے کھانے کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے اسے قیلولا کہا جاتا ہے جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اپ کا حکم ہے کچھ دیر آرام کیا جائے شیطان آرام نہیں کرتا وہ مسلسل انسان کے خلاف کرتا ہے یہاں تب کہ اگر ہم سو بھی جائیں تو ہمارے خواب میں آ کر ہمیں پریشان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے نا کہ تین طرح کے خواب ایک خواب جو ڈراؤنے ہوتے ہیں خوفناک ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ہماری نیند ہمارے خواب کے اندر بھی اثر رکھتا ہے وہاں آ کر ہمیں پریشان کرتا ہے اتنا طاقتور ہے ہمارا دشمن تو ہمیں دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جب دشمن انتہائی طاقتور نظر نہ آنے والا آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ہمارے خلاف مہا سارا ہے تو ہمیں دعا کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنا اپنی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے آپ آیت القرسی پڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں بتائی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سونے کے ٹائم آپ پڑھ لیا تو صبح تک کے لیے ایک محافظ ہوتا ہے جو نیند میں یعنی ہمارے سوتے وقت ہماری حفاظت کرتا ہے تو یہ سیکورٹی یہ چیز ہمیں کم حاصل ہوتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں دعا کی وجہ سے ایک محافظ ہمارے لیے اترتا ہے دعا نہیں کریں گے وہ محافظ نہیں اترے گا تو دعا کی برکت ہے کہ وہ ہمارے سب سے خطرناک دشمن کے خلاف ہمیں حفاظت دیتی ہے سیکورٹی دیتی ہے یہاں صاحب کتاب نے انبیاء کرام کے تعلق سے چند آیات کو نقل کیا کہ قرآن انبیاء کے تعلق سے کیا کہتا ہے انبیاء کا تعلق دعا سے بہت گہرا تھا اس لیے کہ نبی سے زیادہ دعا کی اہمیت اور کون جانے گا تو نبی اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے دیکھیں قرآن مجید نے یہاں پر سورہ انبیاء کی روایت کو نقل کیا جس میں سارے انبیاء کا تذکرہ بھی ہے اللہ عشا فرماتا ہے انہم یسارعون ان نہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے محنت کرتے تھے کوشش کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں اور ہم سے رغبت اور خوف کے ساتھ دعا کرتے تھے یعنی عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے یہ نہیں کہ عمل کر لیا چھوڑ دیا عمل کرتے جائیے اچھائیاں کرتے جائیے نیکیاں کرتے جائیے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیے یہ نہیں کہ عمل کرنے کے بعد آپ دعا چھوڑ دے یا عمل کرنے کے بعد آپ دعا سے غافل ہو جائے یا آپ کے لیے دعا اس کے بعد کوئی مانا نہ رکھے نہیں عمل کرنا ہے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دعا آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے یہی انبیاء کے تعلق سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے آگے لاشا فرماتا ہے تما کہ ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے اور وہ اپنے رب سے خوف اور تما کے ساتھ دعا کرتے تھے ڈر بھی اور امید بھی دونوں چیز ہونا چاہیے ڈر کس کا کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری بدعملی کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کر دے ہماری عبادت ضائع اور بیکار نہ ہو جائے یہ خوف ہونا چاہیے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں کسی وجہ سے ہماری دعاؤں کو ہماری عبادتوں کو ناقابل قبول کرار دیا جائے اور امید رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا دونوں چیزیں ضروری ہیں خوف بھی ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی وابستہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے غفور ہے رحیم ہے وہ یقیناً بخش دے گا دونوں چیزیں ضروری ہیں صرف دعا میں امید بھی نہیں ہونا چاہیے اور صرف خوف بھی نہیں ہونا چاہیے دونوں چیزیں ضروری ہیں اسے بیان کرتے وقت تو جو مثال دے جاتی بہت ہے بہت پیاری ہے آپ نے پرندوں کو دیکھا پرواز کرتے ہیں ہوا میں. اگر ان کے ایک بازو کو مسک کر دیا جائے زخمی ہو جائے یا توڑ دیا جائے تو کیا یہ پرواز کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے جب دونوں بازو برابر ہوں گے تو برابر ہوا کے دوش کے پر یہ پرواز کریں گے ان کی اڑان کے لیے ان کی پرواز کے لیے دونوں होना کا है ہونا ضروری ہے اسی طرح ہماری زندگی میں دعا یا کسی بھی عمل کے وقت اللہ سے امید اور خوف دونوں برابر ہونا چاہیے صرف امید یا صرف خوف یہ ہمارے لیے کارگر نہیں ہے نقصان دہ ہے دونوں چیزیں رکھیے اللہ سے امید بھی رکھیے اللہ سے ڈریے بھی دونوں چیزیں ضروری ہیں آگے بیان کرتے ہیں وسبر قرآن مجید اشاد فرماتا ہے وسبر نفس اپنے نفس کو جوڑے رکھو ثابت رکھو جمائے رکھو کن لوگوں کے ساتھ باہ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں کن لوگوں کی سنگت تمہیں اختیار کرنا ہے کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور تمہاری سنگت تمہارا دوستانہ کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ اللہ دینا رب جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس لیے کہ اس سنگت کا اثر تمہارے پر ہوگا ہم کہتے ہیں نا جیسی سنگت ویسی رنگت جس طرح کے ماحول کے اندر جس طرح کے دوستانے کے اندر رہیں گے وہی مزاج وہی کتار وہی سوچ ہمارے ذہن و دماغ اور ہمارے معاملات کے پر ہابی ہوگی شیخ سعدی رحم اللہ ایک واقعہ تمثیلی طور پر بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے یہاں پر گیا وہ زمانہ تھا جب صابن وغیرہ نہیں استعمال ہوتا تھا خوشبودار مٹی کو نہانے کے لیے غسلوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا دو غسلوں کے لیے مجھے مٹی دی گئی اس مٹی میں بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے سوال کیا کہ تیرے اندر اتنی خوشبو یہ کہاں سے آ گئی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک لمبی مدت تک گلوں کی فولوں کی صحبت میں رہی ہوں اسی کا اثر ہے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان جیسی صحبت میں رہے گا جیسی سنگت ہوگی ویسے اثرات ویسے رنگرو اور معاملات اس کی زندگی کے پرہاوی ہوں گے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا المردین بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے بہت دھیان دینا چاہیے غور کرنا چاہیے کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے ابو ابوداؤ کی روایت کے اندر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستانہ ماحول کے پر گہری نظر رکھنے کا حکم دیا یہ نوجوان بچوں کے لیے ماں باپ ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستانے کے پر نظر رکھیں اور ہم خود اپنے دوستانہ ماحول کے پر نظر رکھیں کہ ہم کیسے ماحول میں رہ رہے ہیں ایسے اثرات ہمارے پر مرتب ہوتے ہیں تو قرآن اُن لوگوں کے ساتھ اپنے آپ رات صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کی رضا کی طلب میں آگے صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء اور نیک بندوں کی دعا پر توجہ دینے اس کا اہتمام کرنے اور اللہ سے اچھی امید وابستہ کرنے کی تعریف بیان کی ہے کتنی چیزوں کی نیک بندوں کی دعا ان پر توجہ دینا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے اور اچھی امید اللہ سے وابستہ کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ یرید الوجہ جو اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں ہوتے ہیں اللہ کسی مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا میں نے ابتدا میں تمہیدی طور پر ہی ان چیزوں کو بیان کر دیا تھا خود یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ادعونی استجیب لگو مانگو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دعائیں قبول کروں گا اس کو رد نہیں کروں گا اور آگے اللہ خود اشاد فرماتا ہے سر بقرہ میں وہ عیدا سال کا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دو قریب بہت قریب ہو پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اِدا دان جب مجھے پکارتا ہے اور سورہ تبارک و تعالی نے اشاعت فرمایا انبی لسمی حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام کا جملہ ہے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے وہ دعا کو رد نہیں کرتا تو اب ہمیں دعائیں کیسے کرنا ہے اس کے تعلق سے آگے بیان کیا جا رہا ہے جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ دعا عظیم اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے اور عبادتوں میں بھی سب سے بہترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مانگتے ہوئے پسند کرتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اس کے سامنے گڑگڑے خواب ساری کا اظہار کرے کثرت سے دعائیں کرے تو اسی ضمن میں اللہ نے ارشاد فرمایا رب وعن وخفیہ انہو لا يحب کہ اپنے سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ آئین انشاءاللہ شاء آگے بھی آئے گی اگر اس درس میں مکمل نہ بھی ہو سکا تو انشاءاللہ اتوار کے دن کا جو پروگرام ہوگا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا اس لیے کہ تفاصیل ہیں یہاں جو باتیں میں بیان کرتے جا رہا ہوں آگے چل کر ریپیٹ بھی ہوگی انشاءاللہ تاکہ ذہن کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھی رہے اللہ نے کیا کہا کیسے اللہ کو پکارنا ہے تذر و خفیہ گڑ گل گڑاتے ہوئے چھپ کے چھپ کے گڑ گل گڑانے کے اندر آجزی ہوتی ہے یعنی بندے کو طلب ہے مجھ کو یہ چاہیے یہاں میں ایک بات نقل کر دوں حضرت مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا قول ہے بہت پیارا قول وہ کہتے ہیں کہ اللہ بندے کو جب کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو اس کو ایسے نہیں دیتا اس کے دل میں تڑپ پیدا کرتا ہے مجھے چاہیے شوق جذبہ پیدا کرتا ہے جب اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اب وہ چاہت کے ساتھ مانگے گا دل لگا کر مانگے گا اور پھر وہ اللہ سے گڑگڑا کر مانگتا ہے اور اللہ وہ چیز اس کو عطا کرتا ہے اگر اللہ اسے یوں ہی دے دے گا تو اہمیت نہیں ہوگی جب وہ اس کی طلب اس کی اہمیت کو سمجھ کر مانگے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کی دعا کے اندر وہ ایسا اثر ہوگا اور وہی چیز ہے جو کہ تدر خاکساری ساری گڑگڑانے کے معنی میں آتی ہے خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ اللہ سے زور زور سے دعائیں مانگ رہے تھے اور یہ چلانا پکانا یوں بھی شریعت اسلامیہ میں منع ہے یہ خلاف ادب بھی ہے اسے اچھا تصور نہیں کیا جاتا تو یہ اللہ کی جناب میں کیسے اچھا ہوگا تو آواز پست ہونا چاہیے خفیہ ہونا چاہیے آواز میں پستی ہونا چاہیے نرمی ہونا چاہیے سختی نہیں ہونا چاہیے آپ مانگ رہے ہیں اگر کوئی بگاری آپ کے سامنے آ کر اکڑ سے مانگے تو آپ اس کو دیں گے بلکہ ڈانٹ کے بگا دیں گے مانگ رہا ہے اس کے اوپر اکڑ دکھا رہا ہے کوئی اس کو اگر انسان برداشت نہیں کرے گا تو اللہ تبارک کی غیر کیسے برداشت کرے گی مانگنے میں تجروں کے ساتھ کے ساتھ پستی نرمی ہونا چاہیے خفیہ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا صحابہ کے اندر یہ چیز تو پائی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ اللہ سے مانگتے ہوئے تکبر اکڑ کا گزارا کرے نہیں لیکن آواز بلند ہو گئی تھی آج صلی اللہ عبیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو خاکساری کے ساتھ جڑاتے ہوئے چپکے چپ پکارو اس لیے کہ تم کسی بہرے اور گونگے کو نہیں پکار رہے ہو وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز کو سنتا ہے تو اللہ کے سامنے جتنا عدم اختیار کیا جائے اتنا بہتر ہے ان چیزوں کو بیان کر کے اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا انہو لا انب المتدین کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی مانگ لیں اگر کوئی شخص یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے تو کیا یہ دعا مانگنا صحیح ہے نہیں یہ حد سے تجاوز کرنا ہے اگر کوئی شخص اللہ سے کہے کہ اللہ مجھ کو صحابی بنا دے یہ بھی غلط ہے جو چیز ناممکن آدمی سے ہے دعا کا حصہ نہیں بنانا چاہیے کوئی ایسی چیز جو کہ خلاف ادب ہو دعا کے اب ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز مانگیں آپ مانگ رہے ہیں تو اچھی چیز مانگیں اپنی شاعری نشان مانگئے جو مناسب ہو ضمن میں حالانکہ ایک حکایت ہے اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے غلط ہے جو بھی حکایت لطیف کی فارسی کتاب کے ایک حکایت ہے سکندر مقدونی جسے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خمار تھا نشہ تھا پوری دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا بہر بہت بڑا بادشاہ اس کے دربار میں اس نے ایک مرتبہ کہا مانگو کس کو کیا چاہیے بولو تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھے ایک سلطنت دے دیجیے پوری ایک سلطنت مجھ کو دے دیجیے کہا کہ نہیں دے سکتا یہ تمہارے قابل ہے ہی نہیں کہ تم ایک سلطنت کو سمال سکو تو کیوں دوں تم اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگ رہے ہو اپنی اوقات اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ مانگو تو دوں گا دوسرے کہا کہ ٹھیک ہے کام کیجیے مجھ کو ایک درہم دے دیجئے تو اس نے کہا کہ اب تم میری اوقات سے کم مانگ رہے ہو میں اتنا بڑا بادشاہ تم اسے ایک درہم مانگ رہے ہو مانگو تو کچھ ایسا جو شاع نشان ہو تو دعا میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے حد سے تجاوز نہ کرے ایسا نہ کہ آپ کچھ بھی مانگ لیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ نبی بنا دے آپ کو صحابی بنا دے یا تو آپ کو تابعی بنا دے تبا تابعی بنا دے جو چیزیں ممکنات میں سے نہیں ہیں اسے نہیں مانگنا چاہیے یا کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تو خواب میں مجھے نظر آ یا ایسے ہی میں تجھے دیکھوں نہیں یہ چیز ہم کو مانگنا ہی نہیں چاہیے تجاوز کرنا ہے جو چیز ہماری طاقت ہمارے ہماری لائق نہیں ہے کتاب کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حیات طیبہ اور رسوئے ہسنا پر نکال ڈالتے ہیں تو ہمیں دعا کے بلند مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعوی سیرت اور سنت سے دعا کا تعلق پتہ چلتا ہے چنانچ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں انہوں نے نقل کی سب سے پہلی چیز جو انہوں نے نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمایا جو اللہ سے نہیں مانتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے حسن احمد ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے اللہ مالوانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے قابل قبول روایت ہے کہ اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانتا اس کا مطلب کیا ہے بندہ اگر اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بے ہوں اگر آپ کسی سے ضرورت پڑنے کے پر قرض نہیں لیتے کسی ضرورت کے لیے اس کے پاس نہیں جاتے اس سے مدد نہیں مانگتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ کو کسی کے قرض کی ضرورت ہے اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا ہے نہ کسی کے مدد کی ضرورت ہے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں مشکلات نہیں ہیں تو اللہ سے نہیں مانگ رہے مطلب کیا ہے یعنی آپ ناؤز باللہ بے نیاز ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا سب خود کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق اللہ کی مدد اللہ کی نصرت کی کوئی ضرورت نہیں جب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگو تم فقیر ہو ان ایوہ الناس انتم الفقراء لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو فقیر ہو قرآن یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے بیان دے رہا ہے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ناؤز بلّہ نہیں ہم تو بے نیاز ہیں کوئی ضرورت نہیں ہم کو دعا کی مطلب یہی ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صاحب کتاب نے نقل کیا کہ اب ایک شعر کو نقل کیا جسے میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا اللہ سے اگر ہم نہیں مانگیں گے دعا نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائے گا جب کہ بنی آدم کا حال یہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے یہ فرق ہے اللہ اور بندے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اللہ سے اس کے لیے مدد طلب کرنا چاہیے اس لیے کہ ذرے ذرے کے ہم محتاج ہیں یہاں کچھ روایتوں کو نقل کیا جو انسانی زندگی کے اندر محتاجگی کو ترشاتی ہے حدیث قدسی ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اللہ اشاد فرماتا ہے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو یہ کہ جسے میں ہدایت دوں پس مجھے ہی سے ہدایت طلب کرو میں ہدایت دوں گا سب سے اہم چیز زندگی کے اندر ہدایت ہے ڈائریکشن کیسے کرنا ہے اگر قرآن و حدیث ان کی تعلیمات کو ہٹا لیا جائے تو آپ کیسے کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام کس چیز کو کرنا ہے کس چیز کو نہیں کرنا ہے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیسے بتائیں گے نہیں بتا سکتے अपनी اپنی مرضی ایک چیز جو ہمارے نزدیک صحیح ہو سامنے والے کے نزدیک غلط ہوگی جو اس کے نزدیک صحیح ہوگی ہم اس کو غلط مانیں گے ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر مشورے میں آپ دیکھ لیجیے ایک کچھ مشورہ دیتا ہے کوئی کچھ مشورہ دیتا ہے تو زندگی کے اتنے بڑے بڑے اہم امور کے بارے میں ہم کیسے فیصلہ کر پائیں گے کیا صحیح کیا غلط ہے تو ہدایت سب سے عظیم اور سب سے قیمتی شے ہے اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کو نازل کیا وہ ہدایت تھی جنت میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ تمنچا ہی زندگی ہے جو کرنا ہے کرو وفیہ ما عاتی لنفظ وہاں جو جی چاہے وہ کرنا ہے وہ پینا ہے وہ کھانا ہے ہاں دنیا میں مسئلہ ہے ہدایت کی ضرورت اس لیے حضرت آدم علیہ السلط کو مائی حوا کو اللہ نے جب دنیا کی طرف اتارا تو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل نہ بھی تمہاں جمیا صب کے صاحب زمین کی طرف اتر جاؤ منی اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا اس کے پر کوئی خوف کوئی رنج نہیں ہوگا تو اللہ نے کہا کہ ہدایت کے بارے میں تم محتاج ہو بغیر اللہ کے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو تعلیم کو ہدایت دینا چاہا نہیں دے پائے ابو جہل کے لیے دعا مانگی نہیں قبول بھی کہا کہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دین کمزور ہے اس سے طاقت نہ کر تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو اور اسلام کو تقویت پہنچائے ابو جہل کو ریجیکٹ کر دیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عل کو سلیکٹ کر لیا گیا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کو استعمال کیا تو یہ ہدایت اتنی عظیم سے اپنے چچا جنہوں نے دس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اسلام کو سپورٹ کیا بہت کوشش کی مرحلے پر بھی کہہ رہے تھے نہیں پڑھتا ہے قرآن نے صاف کہا کل احب کا آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے جو آپ کا محبوب ہو جو آپ کا چہیتا ہو پیارا ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کافر چچا سے محبت تھی محبوب تھے اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں دے سکے اتنی قیمتی شے ہے جو صرف اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے کسی کو اس بارے میں اختیار نہیں دیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو ہدایت میں تمہیں ہدایت دوں گا تو یہ دعا مانگنے پر ملے گی بغیر دعا کے ہدایت بھی نہیں مل سکتی ہے اس کا جذبہ ہونا چاہیے طلب ہونا چاہیے چاہت ہونا چاہیے اس کے بعد انسانی زندگی میں کھانا پینا بہت اہمیت رکھتا ہے اس کے بغیر انسان مر جائے گا سب سے اہم چیز ہدایت تھی اللہ نے اس کا پہلے تذکرہ کیا اس کے بعد جو اہم چیز تھی جسمانی طور کے پر کھانے کی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر یہ کہ جسے میں کھانا کھلاؤ بس مجھ ہی سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا وہ بھی اللہ رسک اللہ دے گا ہمیں رزق کی فکر ہے رزاق کی فکر نہیں ہے رزاق کی فکر کریں گے رزق کے مسائل آسان ہو جائیں گے ہم رزق کی فکر کریں گے رزاق کو چھوڑ دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا قرآن مجید سال کا وفیس رزقوں کو آسمان میں تمہاری نوزی ہے اب دونوں مفہوم ہے آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے اور آسمان سے ہی بارش برستی ہے نازل ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے فصل کا اناج کا انتظام کرتی ہے دونوں چیزیں وہی ہیں رشق بھی رزاق بھی دونوں وہی ہیں تو وہاں سے امید رکھو کہیں اور سے امید وابستہ مت کرو اس کے بعد انسانی زندگی کی ضروریات میں کپڑا ہے جو اس کے ضرورت کے ساتھ ساتھ زینت کا بھی حق ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا کہ میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو اللہ یہ کہ جسے میں کپڑا پہناؤں بس مجھ ہی سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا یہ بھی اللہ ہی عطا کرے گا ہدایت بھی کھانا بھی کپڑا بھی اور آگے اللہ نے اشارہ فرمایا تم دن رات خطائیں کرتے ہو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا ہر چیز کا انتظام صرف اللہ کرے گا ہر چیز صرف اللہ عطا کرے گا بتانے کا مقصود یہی ہے چاہے وہ ہدایت ہو کپڑا ہو کھانا ہو رزق ہو معیشت ہو روزگار ہو یا ہماری زندگی میں ہونے والی خطائیں سب چیز کا اللہ ہی مالک ہے اسی سے ہی طلب کیا جائے اور جب تک ہم مانگیں گے نہیں دعا نہیں کریں گے کوئی چیز نہیں ملے گی مانگنے پر ملے گی طلب ہونا چاہیے جستجو ہونی چاہیے آگے اللہ اشاد فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارا اول و آخر آدم علیہ السلاۃ سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان انس جنس جن انسان جنہ سارے کے سارے سب ایک میدان پہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں میں ہر انسان کی مانگ پوری کروں گا اور اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی صرف اتنی ہی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد سمندر میں کمی ہوتی ہے یہ مسلم کی روایت ہے حدیث خدسی ہے اسے حدیث ذر الگ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے طویل روایت ہے اس کا کچھ حصہ یہاں صاحب کتاب نے نقل کیا ہے اللہ نے یہاں پر جو چیز بیان کی انسان کی خواہشات کیا ہو سکتی ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے ایک انسان کی خواہش کتنی ہو سکتی ہے اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر آخری انسان سب انسان نہیں سارے جنات بھی جمع ہو جائیں سب کو میں عطا کروں گا لیکن میرے خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی یہ اللہ کی عطا ہے اس کے خزانے کے اندر جب وہ اتنا بڑا خزانے کا مالک ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں مانگنے میں کیوں کترانا چاہیے ہم اگر کسی سے کچھ امید وابستہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی حیثیت ہے اگر ایک شخص سے آپ مدد مانگ رہے ہیں قرض لے رہے ہیں کچھ امید رکھ رہے ہیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں اس کی طاقت کتنی ہے اگر ایک شخص ہمیں دس ہزار قرض دے سکتا ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں مانگیں گے اگر ایک آدمی ایک لاکھ دے سکتا ہے تو اتنا ہی مانگیں گے اس سے زیادہ نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا عطا کروں گا جو تصور میں نہیں آ سکتا تو مانگنے کے بارے میں سوچنا نہیں کہ اللہ اتنا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا سب دے گا تو یہ اللہ کی عطا ہے جب اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو ہمیں مانگتے ہوئے بھی جھجکنا نہیں چاہیے اللہ اشار فرماتا ہے اور یہاں ایک اور بات کو انہوں نے نقل کیا بخاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرپور ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں بائیں ہاتھ اللہ کا نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کا ہاتھ اس کی شاید نشان ہے نہ ہم اس کی مثال بیان کر سکتے نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں نہ کسی سے اسے تشبیح دے سکتے ہیں نہ اس کا رد کریں گے جو ہے مان رہے ہیں کہ ہاں اللہ کو ہاتھ ہے تو اللہ کو دونوں ہاتھ ہے داہنا ہے خرچ کرنے سے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تب سے خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے خزانے میں کسی طریقے کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی آسمان و زمین کو اللہ نے جس سے بنایا خرچ کر رہا ہے صرف زمین جو اس کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے معمولی سر سورج اس سے دس یا تیرہ لاکھ گنا بڑا اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے ہیں انسان اللہ کی عظیم الشان کائنات کے پر کتنا غور کرے گا کتنا سوچے گا کیا کیا سمجھ پائے گا تو اللہ زمین میں ہی گور کیجیے کتنے خزانے کتنے معدنیات انسان کی ضرورت کی ساری چیزوں کو رکھ دیا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چاند جانا پڑے. یا مستری پر جانا پڑے کسی اور سیارے پر جانا پڑے نہیں ہر چیز کو اللہ نے ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا صرف زمین کے پر ہی اس کے خزانوں کے پر غور کیجیے کہاں کے عرب والوں کے بارے میں ایک دور ایسا تھا کہ وہ ہمارے صدقات و خیرات کے ضرورت مند رہا کرتے تھے اللہ نے جب زمین سے خزانوں کو کھول دیا صرف ایک دولت عطا کی پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں آج پوری دنیا کے پر وہ راج کر رہے ہیں جسے گولڈ لکوڈ گولڈ کہا جاتا ہے بہتا ہوا سونا اللہ نے عطا کر دیا کب کیسے کسی نوازے کہا نہیں جا سکتا اللہ کے خزانے صرف وہی بہتر جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حدیث میں ہمارا ایمان ہے کہ قرب قیامت فراق سونا ظاہر کر دے گی سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اللہ اتنا نازل کرے گا اتنا عطا کرنے والا ہے لیکن منع کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ لگے اس لیے کہ عائش ایک فتنہ ہوگی اللہ اشارت فرماتا ہے باپ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے پاس کوئی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے یہاں پر کم نہیں ہوتی اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے ان امرا اراد الح کن فیقون اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کسی چیز کے بارے میں صرف یہ کہتا ہے ہو جا ہو جاتی ہے اللہ کو صرف اتنا ہی کہنا ہے اب یہاں آگے چل کر دعا کے تعلق سے چند اہم ملاحظات ہیں جو انشاءاللہ ہم اتوار کے درسوں کے اندر ان بقیہ چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انتہائی اہم چیزیں جو دعا سے متعلق ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دعا ہماری زندگی کے ہر موڑ کے پر شامل ہے تو ہمیں اس کی سمجھ اس کی فکر کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس کی اہمیت اس کی فضیلت کو جاننا تاکہ دعا کے اندر ویسا اثر ہو اور دعا پھر اسی کے ساتھ ویسے قبولیت کا اثر بھی ہمارے اندر لے کر آئے ان شاء جو تفاصل رہ گئی ہے وہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پرودیگار ہمیں اس اہم عبادت کی فکر کو سمجھنے اور اس کے آغام مسائل کو جاننے کی توفیق دیں اس کی فقہ ہمیں عطا فرما اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما جو کہ دین کا انتہائی اہم حصہ اہم عبادت ہے اور ہمیں دعا جس موڑ پر جس انداز میں بتائی گئی ہے اسی طریقے سے کرنے کی توفیق دیں دعاؤں کا اہتمام کرنے دعاؤں کو یاد کرنے من اور مفاہین کو سمجھنے اور ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کی برکت سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہونا چاہیے پوردھار تو عطا کرنے والا ہے وہ ساری چیزیں ان دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر عطا فرما امیر پاک رب العالبی